وعدا يا نور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کا مسوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا چلیے درود پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعلی و جل رمضان المبارک کی تیسری شب کو ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک کی تین تاریخ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے مغرب کی نماز کے بعد سے اور مدنی چینل تو الحمدللہ للہ نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے کون کون سے خطوں میں شہروں میں قصبوں میں گاؤں میں دیکھا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے ہاں کوئی اور تاریخ ہوگی ہم لوگ افطار کر کے بیٹھے ہیں آپ کے ہاں روزے کا کوئی اور حصہ بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے آپ ابھی افطار کر رہے ہوں یا افطار کرنے والے ہوں الحمدللہ ارکان اسلام کی یہی خوبیاں اور برکتیں ہیں کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ارکان اسلام میں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ساتھ بشغولیت کا عمل اس کا جاری رہتا ہے, ہے نا کتنی مزے کی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ زب کی ان مبارک گھڑیوں کو ہمارے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے تمام مسلمانوں شاخان رسول کے لیے خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ بنائے نیکیاں خوب خوب کرنے کی توفیق ہمیں ملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں احکاش اس کے فضل و کرم سے یہ قبول بھی ہو جائے آ, مدنی مذاکرے کے سلسلے سے پہلے جو ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے بات کرتا ہوں میں 1993 کی 1993 کا یہ واقعہ ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں اس کو پیش کروں گا ہوا یہ تھا کہ افریقہ میں بہت شدید قحط پڑا تھا ان دنوں 1993 کی بات بتا رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ مختلف جو آفات زدہ علاقے ہوتے ہیں ان میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا خبروں وغیرہ کے جو شعبے سے تعلق رکھتے ہیں صحافی وغیرہ فوٹوگرافرز وغیرہ تو یہ جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں وہاں لگتی ہیں لگائی جاتی ہیں متعلقہ اداروں کی طرف سے دنیا کے جو امیر ترین ادارے ہیں اس فیلڈ کے وہ تو باقاعدہ پیسے دے کر سٹے وغیرہ دے کر بھی سہولیات دے کر بھی اپنے نمائندوں کو بھیجتے ہیں بعض جو اپنے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں ذرائع رکھتے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ایک شخص جو تھا وہ جنوبی سوڈان جو ہے سوڈان ملک ہے جنوبی سوڈان میں وہ پہنچا اور ایک فوٹوگرافر تھا بائی پروفیشن غیر مسلم تھا یہ عرض کر دوں واقعہ کیونکہ واقعہ آگے جا کر تھوڑا سا اس طرح کا بھی ہے تو یہ پہلے بتانا ضروری ہے کہ وہ غیر مسلم تھا اور خیر وہ صاحب جب وہاں گئے تو یہ نا اس طرح کی یعنی سنسنی خیز قسم کے فوٹوز کی تلاش میں فوٹوگرافس کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ لوگ تو اس کو ایک منظر مل گیا اور یہ جو منظر اس کو ملا یہ کیپچر کرنا چاہیے منظر کیا تھا منظر یہ تھا کہ قحط پڑا ہوا تھا اور گاؤں کے ادھر ادھر کی جو لوگ تھے وہ خوراک کی تلاش میں تو یہ آیا ہوگا جو مشن وغیرہ ہوتے ہیں جو اس طرح کی امدادی اشیاء لے کر آتے ہیں تو وہاں وہ دوڑ پڑے تھے بھاگ گئے تھے تو ایک بچی تھی بہت چھوٹی انتہائی دبلی سوکھی تھی سوکی سڑی بالکل قہد کا عالم تو وہ نکاہک نق... کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے وہ نڈال ہو کر بالکل گویا جس طرح ہم لوگ سجدے کی ٹائپ کی پوزیشن ہوتی ہے نا اس ٹائپ سے وہ زمین پر وہ پڑی ہوئی تھی اور اس کا رخ اس جانب تھا کہ جہاں سارے لوگ خوراک جو ہے نا وہ لینے کے لیے دوڑ پڑے تھے تو اس سمت جو وہاں دور جو راستہ تھا اس منہ تھا اس لیکن وہ جو ہے وہ بالکل اسی حالت میں وہ پڑی ہوئی تھی اور وہیں تھی وہ اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک گدھ جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ یہ مرے تو میں اس کو کھاؤں یہ گدھ کی نیچر ہے زندہ چیز ہوگی تو نہیں کھائے گا انتظار کرے گا وہ بلے نکاحت سے نڈال ہے مرنے والی ہے نزا کے عالم میں کھائے گا نہیں ہاں جب مر جائے گی تو پھر کھائے گا زندہ کو نہیں کھائے گا تو وہ اس کے پیچھے انتظار کر رہا تھا کہ یہ مرے تو میں اس کو کھاؤں تو خیر یہ جو فوٹوگرافر تھا بیس منٹ تک انتظار کرتا رہا کیونکہ اس کو پوز نہیں مل رہا تھا یعنی آپ نظر لگائیے وہ مر رہی ہے بچی اس کی یہ کیفیت ہے پیچھے گد انتظار کر رہا ہے اور یہ اس انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ مجھے یہاں سے شاٹ لینا ہے یہ گد جو ہے تھوڑا سا پر پھیلائے تو میں یہ فوٹوگراف کیپچر کروں بہت زبردست جو ہے نا وہ منظر آئے گا تو خیر یہ بیس منٹ تک انتظار کرتا رہا وہ موقع اس کو ملا اس نے تھک کر کے وہ تصویر کھینچی اور وہ دنیا میں مشہور ہوئی لیکن اس کو تانے بھی بہت ملے گئے تم بھی گویا گد ہی تھے کہ کسی کا انتظار کرتے رہے کہ تمہیں اور تم نے اس کی مدد نہیں کی جس طرح گد اپنے کھانے کا انتظار کر رہا تھا تم اپنے لیے انتظار کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے یہ اس کو ایسا انٹینس ایکسپیرئنس ہوا اتنا شدید اس کو احساس ہوا کہ یہ اس کو یہ خیال کھایا جاتا تھا بعد میں تین مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی اپنے اس عمل کے سبب تو یہاں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ماشاء اللہ مرحبہ بات تو ہوتی رہے گی نگرانی شورت تشریف سے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہیں نظر آتا خیریت سے الحمد للہ آپ ٹھیک ہے الحمد للہ اللہ ماشاء اللہ آج رمضان شریف کی تیسری الحمدللہ اللہ الحمد للہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے موری بھی تمام میرا رسالہ بھی آپ لے گئے یا حاضر کر دیتا ہوں آج کچھ میں مدنی چین کے نازیم کے لیے کچھ وظیفہ لایا تھا میں مدینہ مدینہ ماشاء اللہ موضوع موضوع وظیفے کا موضوع وظیفے کا عنوان موضوع مختلف ہے اچھا م. ماشاءاللہ پہلے ناد سنوائیں گے یا وظیفہ پڑھوائیں گے وظیفہ پڑھوائیں گے ہم سے ان انشاءاللہ یہ آخر میں اللہ نے چاہتا تھا اچھا آپ اپنی کنٹینیو کریں بیان کر رہے ہیں میں وہ واقعہ میں نے بیان کیا اور اس کا مطلب جو مین آبجیکٹو تھا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز ایکسپیرئنس کی جائے یعنی جو چیز خود پر بیتی جائے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شدید ہوتا ہے تھوڑا آپ کا وہ حکیت ہوتی ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ فلسفہ بڑا اس کا گہرا ہوتا ہے جی مراد یہ تھی کہ یعنی جس کیفیت سے بندہ گزرتا ہے تو اس کو سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ اس کو بیان کرے اور وہ مجھے تجربہ نہیں ہوا ہے اس کیفیت کا میں اس کیفیت سے نہیں گزرا مثال کے طور پر میرے جو ہے نا والدین کا انتقال نہیں ہوا ہے تو مجھے والدین کے انتقال کا صدمہ ویسا محسوس نہیں ہوگا جب کوئی مجھے بتایا یار میری امی جان کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہ فیلنگ نہیں ہوگی لیکن اگر جیسے اللہ تعالی میری والدہ کو لمبی عمر ادا فرمائے میرے اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا اور اب آ کوئی مجھ سے شیئر کرتا اور مجھے وہ کیفیت اپنی یاد آتی تو وہ تھوڑا سا اس کے میرے محسوسات میں وہ اثر کی کیفیت میں فرق ہو تو یہاں یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب رمضان المبارک میں ہم روزے کی کیفیت میں بھوک محسوس کرتے ہیں جبکہ محسوس کریں جبکہ محسوس کریں, جبکہ محسوس کریں. جی ہاں بھوک محسوس ہم جب کرتے ہیں اس طرح کا یعنی ہم اپنا عمل رکھیں کہ ہمیں وہ بھوک فیل ہو تو جب یہ بھوک فیل ہوگی تو ایسا کوئی شخص جو بھوکا یا فاقہ زدہ ہو یا اس کی مسکینی کی حالت ہو اور اس کی وجہ سے اس کو وہ نعمتیں نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اس کی وہ کیفیت سمجھنے میں ہمیں یہ جو ایکسپیرئنس ہے روزے کا یہ اس لحاظ سے بھی بہت مدد دے گا تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اللہ کہ یہ جو کیفیت ہوگی پھر یہ خیرات کرنے میں سخاوت کرنے میں غریبوں مسکینوں تک وہ نعمتیں پہنچانے میں یہ معاون ثابت ہوگی ہمارا ہاتھ کھلے گا ان اللہ کیفیت اپنے اوپر کرنے کی بھی ضرورت ہے نا ماشاء اللہ ہاں یہ تو مطلب سنا یہی ہے کہ ایک تعداد ہے جو اس کیفیت کو اگر ملے گی بھی تو اس کو کل کر شکوا شکایتیں اور پتہ نہیں باعت کیا, باعت کیا کیا کیفیت اس میں ہو جاتی ہے بات تو درست ہے کہ بھوکے رہیں گے تو بھوکوں کا احساس ہوگا پیاسے رہیں گے تو پیاسے کا احساس ہوگا تو لیکن اب ایسی بھوک اور ایسی پیاس کی کیفیت ہماری پیدا ہو اور احساس بھی اس طرح کا ماشاء اللہ پیدا ہو تو پھر کیا بات ہے مدینے کی بات تو آپ کی ہے کہ انسان جس کہتے نا جس کی ہوں کو درد کا احساس کیا ہوگا بہت پیارا ماشاء اللہ ناز شریف سنیں محمود بھائی کیا کہلام ہم تو نیچے بیٹھ کر سنتے ہیں محمود بھائی تیار ہو گئی نواز شریف کا لطف جو ہے نا یہ محسوس یہی یہ کیا ہے پڑھنے والے کو بھی شاید کیسے اتنی بنتی ہوگی حساب سے رہی رکھی گئی سنا کیا کلام سنائیں گے آپ ماشاءاللہ کون سا کلام تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ تمہارے ذرے کے پرتو ستارہ یعنی یعنی میں سے کیا موقع ہے سلا یعنی میں تمہارے ذرے کے پرتو یعنی اس کا جو ستار ہائےارا ہائے ہائے ہائے یعنی جو اپنی سمجھ کے مطابق ارض کرتا ہوں پیارے آتا صلی اللہ میں وسلم کی گلی کے ذرے کا جو سایہ ہے نا وہ بھی جو فلک کے ستارے ہیں نا گویا کہ وہ ان کی مطلب پھر ضرورے کا عالم کیا ہوگا اور تمہاری نایل کی ناک مثل ضیاء فلک ضیاء فلک ضیاء فلک یعنی فلک کی روشنی فلک کی روشنی اچھا آسمان کی روشنی تو یہ عالدت مثل یعنی کہ امام علیہ سنت کے اس کلام کی تو کیا ہی بات ہے ماشاء اللہ اعلیدت کا جب کلام سنتے ہیں تو بڑی پیاری پیاری باتیں یاد آتی ہیں کل ہم نے سنا تھا مفتی احمد یارقا نے بھی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام وہ نور حق جلوان تھا مجھے تھا اچھا آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں مدی مدنی کے ناظرین کہ آج جس طرح خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عور سے اسی طرح عزرت مفتی احمد یارق نعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی اشبی عرص ہے ان کی بھی جو وشال کی تاریخ ہے یہ تین رمضان مبارک ہے اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بھی یہ تین رمضان المبارک ہے تو انشاءاللہ دونوں کے ذکر خیر مدی مذاکرے میں بھی امیدیں ہوں گے آئیے سنتے ہیں کلام <سلام> سو لسل ملے کیا ہبی بل تمہ رتو ستا فلک تمہار رے نک نا کس میا فلک تمہارے نا ستاروں سے پڑے گئے لاکھوں اگے سے چار ستاروں طلب میں تھکے ن پائے فنک مگر تمہاری طلب میں تھکے ن پائے فنک تمہارے نی مث ز فلک تمہاری تمہیں گزری چلی نسی ہوئے دید ہائے پلک زائنہ سے نبی ملندیاں لقب زمین فلک کا ہوا سم لقب زمین پلک ہوا سمائے فلک تمہارے کے پر تو ستار ہارے زرر... پلک تمہارے نا سند رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی پیاری شان ہے کہ بڑے کہاں کی کہاں ایسے ملاڑے ہوتے ہیں فلک کو زمین سے تو زمین کو فلک سے تو ستاروں کو ذروں سے اور یوں ایسی ان سب کے پیچھے جو تصور ہے وہ تصور عشق رسول کا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کے عشق اور محبت کو اس انداز سے عاشقہ نے رسول کے آگے بیان کرنا کہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت مزید بڑھے محبت مزید بڑھے اور مطلب یہ کہ تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی اے رضا ہے پوروانگ متا ہے تجھ سے کب من کنہ مدحت رسول اللہ کی تجھ کے مدحت رسول اللہ کی یہ بڑا اہم ترین سمجھیں کہ سبق ہے ہم سب کے لیے عزت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے کہ اے رضا خود صاحب بے قرآن مداخ حضور جب اللہ تعالیٰ ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے تو اس سے کب ممکن ہے پھر مدخت رسول اللہ کی اتنی تعریفیں لکھنے کے بعد بھی ایک عاشق رسول کہے کہ تج سے کب ممکن ہے کہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے جب کہ آپ تعریف کرنے کے لیے قلم بھی توبہ سے لے رہے ہیں میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو ناطے نبی لکھنے کو روخے قدس جیسی شاخ تو اتنی بلند اور ارفا آپ کی سوچ ہے کہ میں جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کی تعریف لکھنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے معیار کیسا بنا رہے ہیں آپ کہ توبہ میں جنت کا درخت ہے جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدو سے ایسی شاخ جب المین سے ایسی شاخ مانگوں گا کہ مجھے نبی پاک کی تعریف لکھنی ہے تو اس عنوان کو بس ذہن نشین رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں لا امانا محبت اللہ لا ایمانا لملہ محبت اللہ لا ایمانا لملہ محبت اللہ لا ایمان علیملہ محبت یہ ہم جمعہ میں نے پہلے جو پڑھا اس میں اللہ کا لفظ نہیں تھا اس لیے میں نے تین دفعہ جو درست تھا وہ میں نے پڑھ دیا تو جمعہ میں ہم خطبہ سنتے ہیں تو اس میں عموماً خطیب حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ تعلیمات بیان کرتے ہیں اور واقع رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی محبت یہ ہم سب کے لیے بس اول بھی یہی ہے اوسط بھی یہی ہے آخر بھی یہی ہے سب کچھ یہی ہے انہی کے صدقے رمضان ملا ایمان ملا انہی کے صدقے رمضان ملا اور انہی کے صدقے ہمیں قرآن ملا اللہ قرآن اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی اللہ علی وآلہ وسلم کے سینا اقدس پر گویا کہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام مجید نازل کیا جس کی آجم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کلام پاک کو اپنے صاحبۂ کرام کو بیان فرمایا کرتے تھے تو وہ جو نہ تھے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 جہان کی جان جی تو جہان ہے جان جا تو موزو کو لے کے چلتے رہے نا یہ ہے موضوع ایسا یعنی اس میں کچھ نہ کچھ باتیں نہیں کچھ نہ کچھ آتی رہیں گی بات میری مدنی چینل کے تمام نے رسول سے یہ ایک مدنی التیجہ کروں گا اپنے گھروں میں کچھ کچ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پر ٹوائس ڈے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کی بنیاد پر ہفتہ وار کوئی بھی ایک رکھیں والدین سے میں ارض کروں گا کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات ضرور کیا کریں اللہ یہ میری مدنی بزن ہے بزن عشق رسول کی بات ضرور کیا کریں بیٹے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اداتی یہ اداتی صحابہ کرام یوں محبت کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں سے یوں محبت کرتے تھے آپ کا یہ معجزہ ہے آپ کی یہ برکت ہے آپ کے یہ کمالات ہیں میری بہت مطلب ایک کیا میں اس کو بولوں موت بانا اس کو آپ انگلش ہمبل ریکویسٹ ہنفی ریکویسٹ کہ کو شاپ ہی ریکویسٹ کہہ کو مالکی کی ریکویسٹ تو میری یہ مدنی التجا ہے آپ سب سے کہ برائے کرم اپنی نسلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے <سلام> ایسے جام ان کو بھر بھر کے پلائیں اپنی اولاد کو کہ ویسے روایت بھی ہے کہ اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت تو یہ چیزیں سکھانا تو خود ہماری اولاد کو ہماری ذمہ داری ہے اس میں رسول, رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت آپ کے اخلاق آپ کے کردار کی بات ضرور بتائیں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا میٹر نہیں ہے مواد نہیں ہے تو کہیں سے کوئی کتاب ہو تو ہم اس کو بیان کریں بالکل کتاب بھی بیان کرتے ہیں آپ کو علامہ عبد المصطفیٰ آزمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پیارے بزرگ گزرے بہت زبردست عالم تھے انتقال کر گئے ان کی کتاب ہے سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم بہت پیاری اتنی بڑی کتاب نہیں ہے کہ آپ بولو گے اور اتنی ساری کتاب کیسے پڑھوں گا میں ایک کتاب ہے اور اتنی عشق سے اتنی محبت سے اتنے پیار سے لکھی گئی ہے یہ کتاب ماشا اور ماشا اس, اس میں ایسے سے واقعات دکھے ہیں اتنی آسان کتاب ہے کہ آپ کو تھوڑی بہت اردو آتی ہے آپ پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ سمجھ بھی لیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھا بھی دیں گے اسی میں ابھی نے سنت کی کچھ رسالے بھی ہیں مدنی منوں کے لیے لکھے گئے اس میں بھی عشق و محبت کے بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں مدنی التجا برائے کرم اس طرف توجہ دیجیے آپ کو شکوا تو بہت ہے کہ ہماری اولاد ہماری ہے نہیں اولاد اللہ اور اس کے رسول کی صحیح معنیوں میں اطاعت گزار ہو گئی اولاد آپ کی ہو جائے گی آپ اس کو اپنی بنانے بیٹھے اللہ, اللہ اور اللہ اللہ اس کے اللہ اللہ رسول کی اطاعت کا درست و دے نہیں رہے تو یہ آپ کی نہیں ہو سکے گی یہ ایک بالکل ایک مطلب ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکے گی آپ کا یہ خواب شمیدہ تعبیر نہیں ہو سکتا یہ مطلب دوڑ دو چار دوڑ دو کتنے ہوتے ہیں چار اتنی سمپل سی بات میں نے کی ہے آپ کی اولاد آپ کی ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہو جائے گی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار نہیں بنتی نا آپ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے گے یہ آپ کی فرما بردار بنے گی کہ جتنے احسان اور جتنی کرم نوازگی ہم پر اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں وہ ماں باپ کی ہیں کیا ماں باپ تو ملے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماں باپ دیے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بدار بنا دے گی یہ میری آپ سے مدنی انتجا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ, تعالی اللہ, تعالی اللہ محمد, محمد مل حمد مل حمد اللہ کی طرف سے بیٹھنا پڑے گا جی چونکہ ابھی اس کا بھرا موضوع تھا اور یہ جو ہے نا عبرت بھرا موضوع ہے عبرت بڑا موضوع جی ہاں وہ نصیحتیں اس میں اس طرح سے ہیں نا کہ خبر جو لیتے ہیں ہم اس میں اس پر عبرت کی نظر ڈالنا یہ خبر ہے اچھا عبرت کی نظر تو میں نے لگا دیا ہے کافی افلا نہیں کی چلے بتائیے کیا ہے خبر رکھی ہوئی آپ کے سامنے اس میں اچھا خبر پاکستان خبر میں سگریٹ نوشی سے اموات کی تعداد پاکستان میں سگریٹ نوشی سے اموات کی تعداد ایک لاکھ سالانہ رپورٹ میں انکشاف اچھا یہ ہے آج کی خبر اہم خبر واقعی اہم خبر ہے کتنی تعداد یہ ایک لاکھ ہے سالانہ سالانہ ایک لاکھ سالانہ پاکستان کی بات کریں اللہ اللہ اللہ دنیا میں تو کچھ اور ہی فیگر دنیا میں اور بھی فگرس ہوں گی میں ڈیٹیل ہاں ڈیٹیل بتائیے میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں یکم جون دو سولہ کی ہے یہ اور یہ تو جو تھی سورانی جی جی شیشہ گٹکا پان اور نسوار کا استعمال بھی کینسر دل اور سانس کی بیماریوں کی ایک بڑی وجہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ افراد تمباکو نوشی سے مرتے ہیں سگریٹ نوشی کے علاوہ شیشہ گٹکا پان اور نسوار بھی سرطان دل اور سانس کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں ماہرین صحت نے تمباکو کے نقصانات اور انسانی صحت پر اس کے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ چشم کشا انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں سالانہ پچاس لاکھ لوگ جو آپ پوچھ رہے تھے دنیا میں سالانہ پچاس لاکھ لوگ جبکہ صرف پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ اموات تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں سرطان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مردوں میں پھیپڑے کے کینسر کے نبی کینسر کی نوے فیصد اموات اور عورتوں میں اسی فیصد صرف تمباکو نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں تمباکو نوشی کے حوالے سے ترقی یافتہ ممالک میں حکومت کی جانب سے سخت قوانین کے پیش نظر تمباکو نوشی کے سبب بیماریوں اور اموات کا تناسب ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہے ماہرین امراض قلب کے مطابق دل کے دورے کی بڑی وجہ تمباکو نوشی ہے سگریٹ کے علاوہ شیشہ گٹکا پان اور نسوار بھی سرطان دل اور سانس کی بیماریوں میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں تو یہاں یعنی کینسر بھی ہے اور دل کی بیماریاں بھی ہیں اور سانس کی بیماریاں بھی ہیں تو یہ تو جو ہیں وہ نتائج اور اثرات ہیں دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو وہ یعنی سگریٹ ہے شیشہ ہے پان ہے گٹکا ہے اور اس کا استعمال ہے اور کہیں فیشن کی صورت میں ہے کہیں فن کی تو صورت یہ میں, میں ہے یہ نہیں کے ناظرین یہ لوگ کیوں کر کیوں رہے کبھی لائف سٹائل ہے لائف شیشا ہے ایک شیشہ تو یہ شیشے کا کیا ہو رہا ہے شیشہ نے کیا شیشہ اتنا اچھا لگ رہا ہے بودھے بودھے لگے ہوئے اندر میں یہ شیشہ تو بہت اچھا وہ استعمال کرتا اس کو وہ شیشہ بھی خوبصورت اور ماڈرن جی ہاں ماڈرن بولو گے تو لوگ مارکیٹنگ کا ٹول ہے مارکیٹنگ کا ٹول ہے صحیح ہے وہ موٹر ہو گیا جدید ہو گیا ہی ہے اتنا بڑا پائپ ہے اس کو جتنا بھی سانس ہے تو مطلب کہ وہ پھیپڑے کا بیرا گھر سانس کا بیرا گھر جو سجائیں گے اس کے نقشین بنایا جائے گا نقش نگاری ہوگی گندگی کو سجا کر کوئی رکھیں گے تو وہ گندگی کو اچھائی میں تھوڑی بدل جائے گی گندگی تو گندگی ہی رہے گی کتنا ہی اچھا کر کے دیں لیکن اب یہ کہ لوگوں کو جو ہے نا بلا مسعود بھائی تفریح چاہیے اگزیکٹلی exactly. لوگوں کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی کوئی مطلب موضوع چاہیے تو بس یہ یہ ہے کہ بیٹھ گئے چلے گئے فنا جگہ پر کیا لگتا ہے آپ کو بھی اس بات کا تو تجربات خیر آپ کو تو لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں ہم, ہم سے تو کافی آپ کو بھی تجربات ہوں گے اب یہ کہ بولو کیا بولوں کیا مطلب ایک ہے نا کہ ہم بتائیں اس کے نقصانات <تضح> <تضح> جی اب سگریٹ کی ڈبی خود بتا رہی ہے کہ میرے،, میرے اندر جو چیز ہے نا اس کے نقصانات کیا ہیں کازیز <قوزیس> آف <آب> ڈیتھ یہ سگریٹ کے یہ سگریٹ لکھا ہوا ہے کازیز آف ڈیتھ مرنے کی یہ وجوہات میں اس کو ایک اہم وجوہ کہا گیا ہے وجہ کہا جا رہا ہے حالانکہ شراب حرام ہے شراب حرام ہے اور شراب کے اتنے نقصانات ہیں کہ بیان سے باہر ہے مگر کسی شراب کی بوتل پر شاید یہ عبارت نہیں ہوگی کہ شراب کا یہ یہ یہ نقصان ہے یہ سگریٹ پر یار لکھا ہوا ہے کہ یہ مت بھی ہو یہ نقصان دے کینسر ہو جائے گا تو مر جاؤ گے پھر بھی اور سگریٹ پی رہے لوگ اچھا کمپنی کو بھی پتا ہے کہ تم اس سے بڑا بھی کو ہوٹل دے دو نا تو منہ دے دیں گے کینسر والے منہ پھٹے ہوئے پھیپڑے پھٹے ہوئے مطلب کہ وہ بندہ گر کر مر گیا سڑ گیا ایک مسائل دے رہا ہوں سڑ گیا ہم وہ ساری فوٹو چاروں طرف لگا رہے کالی اوپر چھوڑے تو ہمارا برانڈ کا نام بھی دیں گے اس کے بعد یہ کوم پیئے گی ضرور نہیں تو اس کی دیکھیے جب میں نے پڑھا تھا کہ یہ ریڈ انجین تھے نا تو یہ ان کا تھا کہ جب یہ دنیا والے وہاں پہنچے انہوں نے ان کو دیکھا مطلب وہ اس ٹائپ کے تھے کہ پسماندہ قسم کے تھے تو وہ کوئی لکڑی کی نلکی سی ہوتی تھی اس میں یہ تمباکو بھر کے اور وہ پھر مطلب کش لگاتے تھے تو جو یہ تجارتی مسافر وہاں پہنچے ان کو بڑا وہ یار یہ کیا سٹائل ہے بھائی وہ ان سے متاثر ہوئے تو وہ لے کر آئے وہ تجارتی ذہن کے مالک تھے انہوں نے لوگوں کو بیچنا شروع کر دیا تو جب یہ اس کی مارکیٹنگ ایک پروڈکٹ ہے جی جی اس پروڈکٹ کو سگریٹ کے اس میں ڈھال کر بیچنے کے لیے یہ کمپنی ہے جی جو کمپنیاں آپ کو اس کے پوری کمپنی آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں بتا سکتے وہ کبھی کو بینیفٹ بتایا گیا انہوں نے یہ کیا کہ مطلب جو اس وقت کے مشہور اداکار اور ہیرو اور فنکار تھے نا جب انہوں نے یہ مطلب اس کو پھیلانا تھا تو ان کو اس مطلب کام کے لیے ہائر کیا گیا کہ بھئی مشہور آدمی کر کر رہا تو اپنے بھی ہاں وہ اب یعنی اب مثال کے طور پر ایک چھوٹا ٹیجر ہے اس نے دس اس قسم کے مناظر دیکھے یا دس اس کے اس طرح کے کان میں خبریں ڈالی گئی کہ فلاں مشہور اور فلاں جو ہے ظاہری طور پر امیر یا سٹیٹس والے آدمی دکھنے والے نے یہ کام کیا اور ایک بار اس کو کسی نے بتایا کہ دیکھو اس کام کے کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے تو دس اچھی خبریں اگر اس کو مثبت بنا کر پیش کرنے والی اگر جو پروپگینڈا تھی وہ اس کے ذہن پر دس دفعہ پرنٹ کر رہی ہے اور ایک اصل حقیقت وہ ایک دفعہ پرنٹ کر رہی ہے اس کے سامنے اب یہ لاکھوں کے مرنے کی جو مل رہی ہیں مان جائیں نا آپ لوگ جو سگریٹ کے عادی ہیں تباکو کے عادی ہیں گٹکے کے عادی ہیں مان جائیں آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں اور متزار آپ جب سگریٹ جلاتے ہوں گے تو آپ کے ماں باپ کا دل بھی جلتا ہوگا اس میں, میں ان ماں باپ کو کیا بولوں جو خود بھی سگریٹ پیتے ہوں گے اللہ بہتر جانے لیکن سب مل کر اس سگریٹ کی عادت کو چھوڑیں اس پر مضامین آتے ہیں اس پر آرٹیکلس آتے ہیں اس پر لوگ لکھتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو لیکن ایک لت ہے اور میں کل پرسوئی کل شاید عرض کی تھی کہ یہ جو آدت ہے نا بری عاد اچھی عادت ہو عاد جتنا کرتے رہیں گے نا اتنی پختہ ہوتا ہے عادت ہے نا یہ کرتے رہنے سے پختہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ کہتے ہیں نا جی, جی جی جی تو ایک چیز کو کرتے رہیں گے نا وہ پختہ ہو جاتی ہے اور عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ اس کی سگریٹ کی تعداد بھی تو بڑھتی جاتی ہے نا شیشہ کا وہ جو ہے بڑھتے جاتے ہیں ذرائع اس کے استعمال کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ دو کرتا ہے پھر تین کرتا ہے پھر چار کرتا ہے یہی ٹوبے کو سگریٹ کی صورت میں بھی یہی ٹوبے کو گٹکے کی سورت میں بھی یہی ٹوبے کو آپ کو وہ شیشے کی سورت میں بھی دے دیا اور پھر وہ پہلے پائپ پیتے تھے پتا نہیں پائپ پائپ پیتے کے نہیں ہوئے تھے پہلے وہ بڑے پیسے والے لوگ جو پائپ پیتے تھے نا اب وہ ڈائریکٹ تمباکو ڈال کر اس میں آگ لگا کر اس کو مطلب کہ پیا کرتے تھے اب اب پیسہ الگ برباد صحت الگ برباد اور منہ میں اگر بدبو ہے تو مسجد کا داخلہ ہرا یہ گٹکا پان اور یہ اللہ سگریٹ اللہ والوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ایک ایسی عادت ہے کہ کیونکہ یہ آپ کو سا لگتا ہوگا کہ آپ نے یوں تھوڑا سا برش کر لیا یا منہ دھو لیا تو آپ کو شاید بدبو نہیں آ رہی ہوگی سگریٹ کی یا اس طرح کی چیزوں کی لیکن سامنے والے کو عموماً بدبو آ جاتی ہے بعد وقت اپنے منہ کی بدبو خود کو آتی بھی نہیں ہے سامنے والے کو آتی ہے تو اگر منہ میں بدبو ہے ویسے بدبو کی صورت میں چاہے کپڑے سے آئے یا بدن سے آئے یا منہ سے آئے بدبو کی حالت میں مسجد کا داخلہ ویسے ہی حرام ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے موتقفین فیضان مدینہ کے اسلائی بھائی ابھی ابھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں میں ہم یہاں بیٹھے ابھی مدنی مذاکرے میں امیر سن کا انتظار کر رہے ہیں اور مدنی چرن کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ چیزیں جو دیکھی تو میں نے کہا چلے سگریٹ کے نقصانات جو اب اس بیان کیے گئے کہ ایک لاکھ اموات پاکستان میں ہو رہی ہیں سگریٹ ہے پان ہے گٹکا ہے اس طرح ٹوبے کو تمباکو کے استعمال سے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق <تصفح> و جی دارت دار سنت دار دار آج نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو پھر وہ ویڈیو لے لیتے ہم جی جو مامار نی, مامار آج مامار کی, مامار کی, کی ویڈیو, ویڈیو بتائیے یہ یاد رہے یہ ویڈیو غالیم شاید مسجد میں بھی جائے گی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو مسجد میں دکھانے میں رکاوٹ ہو اگر مسجد میں دکھانے میں رکاوٹ ہو مسجد میں نہ دکھائی جائے صرف مندی چائے کے ناس کو دکھائی جائے عمران بھائی میرا نام نمان تاری ہے میرا تعلق میاں اے دیکھو لوکانو میں نو کی سمجھا بولے لیکن وہ جو کنڈوں کے کنڈوں کا جی وہ جو ہے کیا کیا مناظر ہیں نہیں جال ایسا ہے دیکھ کے بندے کنڈے نا جی سورا کنڈو کا جال کا نظام کنڈوں کا جال جال کی یہ اس کا پاور میرے گھر میں ہے اس کا پاور میرے گھر میں ہے اس کا پاور میرے گھر میں یہ دیکھو تو صحیح حال کیا ہوا ہے اچھا یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو چلو عوام تو یہ تو چوری کی بجلی جو بھی لے رہا ہے یہ تو حرام ہے نا ناجائز ہے اس کو تو شریعت اجازت دی نہیں ہے آپ اس کو الٹے سیدھے بہانے کر کے لینے کے بجائے پراپرلی اپنے گھر میں میٹر لگائیں اور بل پیمنٹ کر کے الیکٹرکسٹی استعمال کریں یہی مسئلہ ہے ملکی اور قومی حوالے سے بھی یہی درست ہے اور شرعی حوالے سے بھی آپ اسی کو درست کہیں گے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی یہ انہوں نے جو ویڈیو دکھائی یہ جو امیجز دکھائے تو جس نے بھی لیے ہوں گے تو وہ آنے والے کے ادارے ودارے نہیں ہے کیا نہیں ہے دھک گے کیا ان کا کام ہے وہ نکال دیں کنڈے بھائی ان کی جاب ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی کنڈا لگ رہا ہو جیسے پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم اس شہر کا نہیں کہتے جہاں سے بتائے گئی پاکستان کے کسی بھی شہر کا حوالہ لے لیجئے اگر کہیں کنڈا لگا ہوا ہے اور ایک ادارے کا ایسا شخص ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کنڈے کا تار نکالے اور ان کو میٹر اور ان کو جو بھی سپلائی کا ہے وہ دے اور اس کو چوری کی بجلی سے بچائے, بچائے جی یہ اس کی ذمہ داری جی ہوگی جی جی جی اس کو ان کو تنخواہ ملتی ہوگی اور جو یہ کام نہیں کر رہا بلکہ ہو سکتا اللہ نہ کرے یہ مطلب کہ سو دو سو پانچ سو روپئے لے کر ان کو چھوڑ دیکھنے کی بجلی ہمیں رشوت لے کر غلط کر رہا ہے بدیانتی کر رہا ہے یہ اگر بجلی کی چوری کر کے گھر جرم کر رہے ہیں تو وہ ان کی بجلی کی چوری میں جو معاونت کر رہا ہے بلکہ میں کہ سرپرستی کر رہا ہے سرپرستی یہ تو مطلب کہ قوم کے اس مال کے ساتھ وہ جو خیانت جو ہو رہی ہے یہ تو پورے کا پورا اس کا ساتھ دے رہا ہے بلکہ آپ سرپرستی سے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ایک دم کلک سا ہوا تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہو سکتا ہے مارکیٹنگ بھی کرتا ہوگا بھائی جب اس کو دو پیسے اور ہاتھ ہی آ رہے ہیں تو کسی اور کا بھی ذہن بنا دیتا ہوگا ٹھیک ہے یار اس سے بھی ملنے لگ جائیں گے مجھے اس سے بھی ملنے لگ جائیں گے اس سے بھی ملنے لگ جائیں گے تو یہ پھر وہی مال جھکل آپ مال کی ہوس اور محبت کا کہہ رہے ہیں ابھی یہ بات ہوگا تھا نا لوگ آؤٹ فیس بھی لے لیتے ہیں یعنی اے سی چلانے کے لیے الگ سے چوری کی بجلی اور باقی گھر کا وہ چاند چلا ابھی جیسے گرمی ہے نا اے سی زیادہ چل رہے ہوں گے جب اے سی زیادہ چل رہے ہوں گے تو غریب آدمی بھی شاید ابھی لگا لے لیکن غریب آدمی بھی اے سی کیوں نہیں لگا پا رہا ہے کیونکہ بجلی کا بل نہیں بھر سکے گا اور بجلی کا بل بھرنے کے لیے نہ بھروں اس کے لیے وہ چوری کے راستے اختیار کرے گا بعدوں کا تو میٹر بھی گھر بڑ کر دیتے ہیں صحیح اور وہ میٹر چیک کرنے والا آئے گا تو پھر اس کو بھی دو مٹھی کی گرم کر دیں گے اور یہ اصل میں ہمارے یہاں معاشرے میں جو بہت بڑا پرابلم ہے نا میں یہ, یہ بھی یہ جو یہ عوامی کرپشن ہے اچھا یہ اتنا کھلے عام کرپشن ہے کہ وہ جال سے ہی اندازہ ہو رہا ہے نا دیکھیں کھلے عام کرپشن ہے تو یہ تو درست نہیں ہے ایک وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ دودھ میں پانی ملانے پر منع تھی تو ماں رات اب, اللہ آب اللہ فاروق اعظم امین المنی نے ربی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک انداز تھا کہ آپ اپنے یہاں دورہ فرمایا کرتے تھے کہ رعایا کا حال معلوم کرتے تھے اس پر سے آپ کو گھر سے آواز آئی اور ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے تو بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین نے منع فرمایا ہے تو ماں نے کہا کہ ابھی عمیر کو اتری کو امیر المومنین دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کہا کہ ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے مگر ان کا رب تو دیکھ رہا ہے ہمارا خدا تو دیکھ رہا اللہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس بچی کی آواز کانوں میں گئی تو اب تو مطلب فدا فدا ہوگا کہ یہ کیسے اللہ کی نیک بندی ہے اور آپ نے گھر پہ جا کر اپنے بچوں کو آفر کی کہ تم میں سے کون اسے شادی کرنا چاہتا گا یعنی آپ اس کو امیر می نے ایک گھر ہے کوئی مطلب دودھ کا کام کرنے والے جو بھی تھا مطلب اس طرح گھر تھا کیا اس کی امیری کیا اس کی غریبی کچھ بھی نہیں صرف اس بچی کی ایمانداری اللہ اس بچی کی نیک نیتی اس بچی کا خوف خدا والا ذہن آپ کے سامنے آیا اور وقت کے امیر امینی نے اپنے شہزادوں کو کہا کہ تم سے کون سے شادی کرنا چاہتا ہے اللہ ایک مل شہزادے مل تیار ہو گئے وہ نظر والے دن تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور ان سے پھر ان سے پھر ان کی نسل سے دوسری, دوسری شاید اسی نسل سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر بن عبد العزیز ربی اللہ تعالیٰ جیسا امیر عموماً عطا کیا یہ دیکھیے ایک وہ وقت تھا اب یہ چوری اگر کوئی ادارے کا شخص نہیں بھی دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو وہ بد دیات ہے اگر وہ ایسا کچھ کر رہا ہے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ کو تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے آپ کچھ بجلی چوری کر رہے ہیں اور آپ کے کنڈے لگا رہے ہیں اور یہ تو جیسے لگتا ہے کہ پورا مشترکہ طور پر ایک چوری دی ہو دی رہی چوری اچھا یہاں ایک پہلو یہ بھی ہے جس کی طرف آپ کو جو ہے نا اس طرح مدنی پھول دینے چاہیے کہ بازو کا مثال کے طور پر وہ ایک دو جو ذمہ دار آنے وہ اس جگہ گئے تو وہ اس علاقے میں جو سپلائی جا رہی ہے اتنی وہاں سے ریکوری نہیں آ رہی یعنی اتنے پیسے آ نہیں رہے لیکن بجلی تو مثال کے طور پر دس کلو بجلی جاری ہے اور جو ہے نا تین کلو کے پیسے آ رہے ہیں تو وہ ان سے تو پوچھتے ہیں بھائی تمہارے علاقے میں دس کلو بجلی جاری ہے اب وہ گئے کنڈے ونڈے اتارنے کے لیے کنڈے اتارنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے کنڈے اتارو گے آو ذرا اتارو وہ جمع ہو گئے سارے دن سب کے کنڈے دلے میں تو سب ملا کے لوگ چوری اور سینا چوری اس سے یہ بھی نقصان ہے کہ ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے اچھا چوری ہو رہی ہے جی اور پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس نے چوری نہیں کی وہ بھی بےچارا اس کی لپیٹ میں آتا ہے وہ بھی تنگ ہوتا ہے کہ لائٹ جاری لائٹ جاری اور ان چار پانچ کنڈوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ چار پانچ کنڈے کان ہے یہ تو ہول سیل کنڈا ہے تین چار دوسرے علاقوں میں لگے بھی ہوتے ہیں کنڈوں کی ہول سیل کی دکان کھلی ملے گا بالکل ایسے ہی تھا اور جو نہیں لگا رہا تو وہ بھی تو آیا تھا اس پیٹ میں اس علاقے میں ویسے اپنی قوم اور ملت کی بھی بھلائی اس میں ہے اپنے وطن عزیز کی خدمت بھی اسی میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اسی میں ہے کہ آپ اپنا کنڈا نکال دیں اور ایسا ویسا مطلب کو الٹی سیدھی باتیں کرنے کے بجائے کہ جناب آؤں تو دیکھ لیا نے اس قوم نے کیا دیا اس ملک نے کیا دیا اس وطن نے کیا دیا خالی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بجلی جا رہی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ممکن ہے کہ یہ شاید اس طرح کی باتیں سن سن کے بھی کر رہے ان کو خالی باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں تو بھائی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ ہم تو چوری کی بجلی نہیں استعمال کر رہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے تو آپ کی استعمال کریں بلکہ ہمارے اس وقت عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کے میں بات کر رہا ہوں بلکہ میں تو آپ کو دعوت دوں گا اس ہمارے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں الحمد للہ ایسی لگے تاکہ نمازی اور موتقفین کے لیے آسانی ہو اور گھنٹوں oh ہمارا اے سی چلتا ہے اس کے لیے ہم نے جنریٹر لیے ہیں جنریٹر جی ڈیزل گیس جی اس کے علاوہ بھی مطلب کہ پاور سپلائی جو ہماری استعمال ہو رہی ہے آپ کو میں یقین دلاؤں ہم اتنے بڑے مدنی مرکز فیدان مدینہ میں جتنا اہم کام ہو رہا ہے اتنی دین اور سنتوں کی خدمت کا کام ہو رہا ہے اس کے باوجود کہ ہم چوری کی بجلی استعمال کر رہے ہیں نہیں ہمارا اس ابھی میری کل کی کیلکولیشن جو مجھے نکال کر دی اس وقت صرف اے سی جو ہمارے لگے ہوئے ہیں یہ اے سی وغیرہ کے جو ہمارے جو پورا پلان چل رہا ہے اور اس کے لیے جو ہمارا پاور یوز ہو رہا ہے اس کے لیے جو ہمارے جو بھی انرجی یوز ہو رہی ہے صرف اس کا ہم نے ایک نارمل اندازہ نکالا تو اس ایک مہینے کا ستر لاکھ روپے خرچہ ہوگا سیونٹی لیک روپیز سیون ملین ملین سیون ملین یہ صرف اس مد میں صرف اس مد میں یہ اس کے علاوہ جو دیگر جو پاور وغیرہ کا جو کام ہو رہا ہے وہ نہیں ہے مت کے اندر سات ملین سیون ملین میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی اس وقت ہمارے میری اس بات کو سن رہا ہے تو اس کے تو منہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے آپ کے منہ میں پانی آ جانا چاہیے یار اتنا, اتنا بڑا کام اور اتنا مطلب اہم تربیتی مرکز اتنے سارے لوگوں کی تربیت اور یعنی ڈبل بارہ گھنٹے ان کو علم دین سکھانا ان کی تربیتیں کرنا عملی طور پر ابھی دیکھ رہے نا پورا مرکز آ رہا ہے الحمدللہ للہ اور ماشاءاللہ اتنی اسلامی بھائیوں کو سہولت ٹھنڈک اور راحت مل رہی ہے تو یہ اگر مطلب ہمارے جتنے بھی یہ مخیر اصلات ہیں جو اگر اس وقت آپ دیکھے سن رہے ہیں تو آپ ہمیں مطلب میسج کر دیں یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے اور اپنا حصہ ملا رہے اور کہہ دے جناب کہ یہ میری طرف سے اللہ اللہ اگر توفیق دے کوئی ایسا ہو مطلب کہ دنیا بھر میں آم امریکہ میں بیٹھے ہوں یا یو کے میں بیٹھے ہوں یا پاکستان میں بیٹھے ہوں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو جسٹ سیون ملین پاک پاک روپی ستر لاکھ روپے پاکستانی بنتے ہیں آپ ہمت کریں اور میسج دے دیں کہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے اور یہ سارے گزار آپ افورڈ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ نصیب آپ والا ہو اور اور بازی ان شاء انشاءاللہ تبارک مطالعہ یہ خدمت بھی آئی جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کا بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں اور اتنی بڑی جو خدمت ہو رہی ہے دعوت اسلامی کے اس کے ذریعے اس میں بھی یقیناً آپ اپنا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ملائیں گے ویسے اوور آل ہمارا جو منتھلی ایکسپینس پاور وغیرہ کا جو ہے وہ آلموسٹ ایوریج کے حساب سے تیس لاکھ روپئے کے آس پاس مہینہ ہے تیس لاکھ مہینہ ہے عمر تین ملین روپیز یہاں کئی شعبے الحمد للہ اتنا بڑا مدنی چینل چل رہا ہے مدنی چینل چل رہا ہے اتنا بڑا دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے اور اس کے یہ عالمی مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ میں یہاں کی پاور سپلائی کے حوالے سے آپ کو ارض کر رہا ہوں البتہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہے لیکن ہم تو بجلی چوری نہیں کر رہے تو آپ بجلی چوری کیوں کر رہے ہیں آپ بھی بجلی چوری نہ کریں آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ آ... قوم کا بھی بھلا ہو ابت کا بھی بھلا ہو اور آسانیاں رہیں نا صلو علی الحبیب تو اگر کوئی اسی نیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ میں اس بجلی کے بل میں اور اس پاور کے اس میں میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں تو بالکل اپنا حصہ ملانے کے لیے رابطہ کر لیں ہمارے فون نمبر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں صلو بیسے بیسے صلو بی بی بی صلو بی اللہ ویسے ویسے بھی بھی جو رمضان المبارک میں تو سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہی درس ملتا ہے سخاوت کا اور ہاتھ یعنی کھلا کر دینے کا اور عام طور پر یہ دیکھا بھی گیا مسلمانوں میں بھی الحمد یہ چلن ہوتا ہے تو رائے خدا میں دینے کا تو ویسے بھی یعنی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ مذکور ہے کہ جب جس رات جبریل امین علیہ صورات وسلام حاضر خدمت ہوا کرتے تھے تو اس صبح کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت, بہت یعنی گویا کہ برسات کی طرح جو ہے سخاوت فرمایا کرتے تھے تیز ہوا کی طرح سخاوت فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک کے ایام کے متعلق جو ہے وہ آیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی ویسے تو یعنی نور نور تھا سخاوت کا لیکن رمضان مبارک میں تو گویا یہ اور زیادہ تیز ہوا سے زیادہ نہیں ماشاء دینے والے دے بھی رہے اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کھانا پینا ہو رہا ہے سہری افطاریاں ہو رہی ہیں الحمد للہ اور لاکھوں اخراجات الحمدللہ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے اور یہ مدنی احتیاطی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں چل رہا ہوتا ہے حمدللہ لیکن حمدللہ یہ ایک تھوڑا ایکسٹرا ہمارے لیے ایک ایک ایکسپنس ہے اور یہ میری یو کے امریکہ کے پاکستان کے ہند کے بنگلہ دیش کے جہاں بھی دنیا بھر میں آپ افریقہ میں یا کہیں بھی ایسے عاشق کے رسول ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اتنا اہم کام ہو رہا ہے اور اتنی اہم سروس اور اتنی اہم خدمت دعوت اسلامی نے اپنے نمازیوں کے لیے متقفین کے لیے شروع کی ہے تو آپ کو اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محمد جی غلام بھائی بھائی و وسلم میں چاہوں گا اس پر بھی آپ تھوڑا سا کلام کریں جو سخاوت کا جو موضوع تھا اور یہ جس پر ابھی بات بھی ہوئی ہے سیرت متحرہ کے حوالے سے بھی جس پر تذکرہ نکلا ہے کہ جو غریب ہے یا مسکین ہے ان کے متعلق ان کے تعلق سے یعنی کیا کوئی ایسا فارمولا ہے کوئی ایسا مدنی پھول ہے کہ جس کو ہم اگر یعنی پیش نظر رکھ لیں اپنے سامنے رکھ لیں تو اس میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے اور وہ جو غریب یا مسکین ہے اس کو بھی یعنی اس لحاظ سے کہ اس کی مدد بھی ہو جائے رمضان شریف اس کا بھی اچھا گزر جائے مثلا یعنی کوئی مثال کے طور پر اگر مجھے دو روپے کی ستا ہے تو میں دو روپئے پیش کر دوں مجھے بیس روپے کی ستا دے تو بیس روپئے پیش کر دوں بعضوقات ہوتا ہے ہمارا ذہن نہیں ہوتا اس یعنی نیکی کرنے کی وہ جو سمت ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی وہ راستہ ہمارے سامنے روشن نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں کوئی ایک گھر ایک فیملی کوئی اس طرح بعض اوقات آپ اس طرح کا مدنی پھول دے رہے یہ تو خیر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مہنگائی ہے ایک عام آدمی جو تھوڑا بہت ہی کھاتا پیتا آدمی ہے اس کی جب چیخیں نکل جاتی ہیں تو غریب آدمی تو بےچارا اس کو تو چیخے نکالنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کوئی چیخی کہاں نکالے گا کون سن گا اس کی आप, یعنی وہ جو فروٹ مہنگا ہے یا سبزی مہنگی ہے اور یہ جو اناج مہنگا ہے اور یہ سارا جو اتنی مہنگائی کا وہ لگا ہوا ہے لوڈ بھی بڑھ گئے جی بعدوں کا ہوتا یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے جی جی اور سپلائی کم ہو تو قیمتیں بڑھ جایا کرتی ہیں اس میں ایک تو یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے دوسرا خور جو زیادہ منافع کمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالانکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے کے لیے اصول بنائے جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے مسلمان روزہ رکھتے ہیں تو بعض جگہوں پر اس کے لیے سستے اور آسان پیکیجز نکالے جاتے ہیں اور ڈسکاؤنٹڈ ان کے لیے مطلب کہ پیکیجز نکالے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے گھروں میں اس طرح کی چیزیں لے جا سکیں لیکن اب یہ ہمارے نصیب ہیں کہ پاکستان کے اندر سستا ہونے کے بجائے مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے اور جو اس میں کمزوری ہی ہیں وہ دور ہو جائیں البتہ واویلا کرنے سے چیخنے چلانے سے کوئی چیز کم نہیں ہو جانی انہوں نے جتنا کمانا ہے وہ کما لیں گے چند دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے اور آپ دیکھتے ہو سوچتے رہ جائیں گے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ممبئی ہندس سے بات کر رہا ہوں ابھی ابھی نگرانی شروعانے جو سگریٹ کے تعلق سے جو بتایا تھا تو واقعی میں یہ بہت سی مطلب کہ تکلیفات لوگوں کے ہوتی ہے کیونکہ یہ جوانوں کے بارے میں ہے لیکن یہاں پر تو اور کئی جگہ پر بھی ہوگا کہ بوڑھے لوگ جو ہمارے ضعیف لوگ ہیں یہ بھی اس چیز کے عادی ہے جوانوں کو تو بولنا مطلب کہ آسان ہے بڑے بول پاتے ہیں لیکن یہ بوڑھے جو ہے اب گھر میں پیتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے گھر میں پیتے ہیں اب ان کو کس طریقے سے سمجھائیں گے ان کو سمجھانا بڑا ہی مشکل ہے برائے کرم آپ ہمیں کچھ اس کا علاج بتائیے السلام وعلیکم علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سوال تو آپ کا ہے اہم کہ جو بڑے پیتے ہیں وہ کیسے ان کو کون سمجھائے وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ ان کی اس عادت سے نہ صرف ان کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ تحقیق تو یہ ہے کہ سگریٹ کے دھویں سے بھی اگلوں کی صحت خراب ہو رہی ہے یعنی آپ جو دھواں چھوڑ رہے ہیں وہ دھویں سے جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کی جو فیملی ممبر ہیں ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے لہذا مہربانی کریں اپنی جان پر بھی رحم کریں اپنے گھر والوں کی جان پر بھی رحم کریں یہ جو, جو جوان نسل ہے یا گھر کے دیگر لوگ ہے یا آپ کو نہیں سمجھا پا رہے تو آپ سمجھ جائیے اگر آپ اس پر دیکھ یا سن رہے ہیں اور آج ہی ہو سکے تو سگریٹ کی عادت کو ترک کر دیجئے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑوں گا سنا یہی ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھٹتی نہیں ہے پھر دوبارہ زیادہ ہو جاتی ہوگی ایک مطلب وہ تھوڑے دنوں کی آپ کو زحمت شاید ہو جائے گی کیونکہ اس نے نکوٹین نے اتنی جگہ بنا لی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو आप اندر سے جو نا آپ کو ڈیمانڈ کرے گی کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو لیکن جب آپ اس کو نہیں دیں گے تو اندر میں وہ جو چیز اپنی جگہ بنا چکی ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہونی شروع ہو جائے گی وہ چیز اپنی جائے گی اس کے لیے تھوڑی سی زحمت اٹھا لیجئے چند دنوں کی کوشش کوششیں اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کو ہمت بھی دے اور اس سے نجات پانے کے اللہ تعالیٰ توفیق بھی تھا ماشاء اللہ امیر سنت کی بھی آمد ملت ہو ملت ملت گئی ہے سبحان اللہ اللہ علی الحبیب ابھی کال آئی تھی واپا کے وہ ابھی جیسے ہم نے خبر ابھی اسلام امین مدنی چین کے ناظم کو بتائی کہ پاکستان میں سالانہ ایک لاکھ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ سگریٹ اور یہ تمباکو وغیرہ کے استعمال سے ان کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اس پر ہم نے کچھ معروضات عرض کیے ان کو کچھ باتیں بیان کی کچھ ریکویسٹ بھی کی مدنی التجائیں بھی کی لیکن ابھی ہند سے کال آئی کہ آپ بتا تو رہے ہیں تو جو, جو جوان ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے لیکن یہ جو برا طبقہ ہے مطلب جو بڑے لوگ ہیں گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں والد ہوتے ہیں دادا ہوتے ہیں میں ایک مجموعوں کو پر بات کر رہا ہوں ان کو کون سمجھائے گا اگر امیر سنت کو کورٹ سے پہلے ہی چادر دے دی جاتی اللہ, اللہ،, اللہ، ماشاء اللہ تو یہ انشاءاللہ شاء امیر سنت کا بھی جو لگ جائے گا وہ مائک تو اس میں یہ ہوگا کہ اچھا آج کا سوال ہے ابو العرب کن کا لقب ہے ابو العرب کن کا لقب ہے ابو العرب کن کا لقب ہے امین سنت کے مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے پہلے آپ نے جواب بیان کرنا ہے جی بابا یہ جو بڑی عمر کے جو ہوتے ہیں گھروں میں جو سگریٹیں پیتے ہیں تو جوان کہتے ہیں کہ ان کو کون سمجھائے گا جوان پیتا ہے تو بڑے سمجھاتے ہیں بڑوں کو کون سمجھائے بڑوں کو آپ سمجھائیں مدنی چینل سمجھا رہا ہے نا بڑا کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تکلیف سے مرنا چاہتا ہے کیا ابھی یہ طرح سمجھا سکتا میں سکتے سمجھ جاؤ سگریٹ نوشی جو ہے وہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ یہ نقصان دہ اور غالبان پینے والے بھی تسلیم کرتے ہوں گے کہ نقصان دہ تو ایک نقصان دہ چیز میں ہاتھ ڈالنا ایک عقلمندی ہے کیا آگ جل رہی ہے اس میں ہاتھ ڈالنا کوئی سمجھداری کا کام ہے کیا اس میں ہاتھ ڈالنا سمجھدار کا کام ہے تو نہ سمجھ نہ بنیے اپنی جان کی حفاظت کیجئے عبادت پر قوت حاصل ہو اس کے لیے صحت مند من بھی رہیے ورنہ بیچارے یہ سگریٹ نوش جو ہوتے ہیں نا اسموکر یہ کھانستے رہتے ہیں اور پھیپڑوں میں کہ سراخ اور یہ تی بی بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ ہو جاتا ہے ٹی بی کا مرض خاص خاص کے بیچارے نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں کسی کو تو اس لیے بڑھاپا آسانی سے گزارنے کے لیے سگریٹ ترک کر دیجئے اور جوانوں کو چاہیے کہ بڑھاپے تک سہولت کے ساتھ سفر کرنے کے لیے سگریٹ کو ترک کر دیں بڑھاپے میں تو ویسے قوت مدافعت ڈیفینسو جو پاورس ہوتے ہیں وہ بھی ویک ہو جاتے ہیں تو جلدی جلدی بیماری پکڑتی ہے ہر فرد کو اس سے بچنا چاہیے بچوں کو بھی بچنا چاہیے پھر یہ کہ ان کو کون سمجھائے گا ان کو لیڈیز کہا جاتا ہے ان میں بھی سگریٹ سنا ہے ملے گا سنا ہے میں تعداد بڑھ رہی ہے سگریٹ پینے کی اسی فیصد جو یہاں رپورٹ میں ہے تمباکو نوشی کی وجہ سے جو امبات ہیں عورتوں میں اسی فیصد کا تناسب بیان کیا گیا ہے پہلے عورتوں کے بارے میں سنتے نہیں تھے اتنا کہ یہ سگریٹیں پیتی ہیں لیکن اب وہی نا کہ عورتوں کو بھی تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا ایک عجیب و غریب قسم کا جذبہ ہے کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گی تو مرد سگریٹ پیتے تو وہ لمبی سگریٹ پئیں گی ان کے ساتھ یہ بھی تو پرابلم ہے نا آج خاتون جنت جنرل النساء رضی اللہ تعالی اعلان کا یوم شب عور ہے مفتی جی کا شریف کے آج مفتی احمد یار خان نئی رمضان مبارک کا وشال شریف بہت بابا پتا چلا کہ آج مفتی احمد یار خان نئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کی بھی شب عور ہے تین رمضان مبارک آج بڑی راتیں بیسے ویسے رمضان کی راتیں ہیں جب حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اور کا وصال ہوا تھا تین رمضان شریف کو تو ہم کو اطلاع ملی تھی ان دنوں بھی مجھے تعارف تھا حضرت کا ہمارا جوانی تھی یا لڑک بندہ اس وقت دعوت اسلامی تو نہیں بنی تھی اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو یہ بہت بڑے عالم تھے اللہ ان پر کروڑوں رحمت, آمین رحمت آمین دل فرمائے بی بی فاطمہ کا صدقہ ان کو نصیب فرمائے امین آمین ماشاء اللہ جزاک اللہ, اللہ حبیب آج کی احتیاطی تدابیر آج کی جو احتیاطی تدبیر میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق امیرل سنت کی ایک بہت پیاری ادا سے ہے آج کل ہمارے یہاں عموماً جب بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں یا بنگلے بناتے ہیں تو جو زینہ بنتا ہے اسٹیپس یہ ماربل کے سلپ لگائے جاتے ہیں ہے نا ماربل کے سلپ لگانے سے جو ماربل کی جو پیسز لگتے ہیں اس سے پاؤں سلیپ ہونے کے بہت آپ کو واقعات ملیں گے ماربل hmm. جو ہے نا یہ اگر ہلکا سا جیسے کہ آپ نارمل اترے لیکن تھوڑا اگر پاؤں میں پسینا آ جائے گا یا جوتوں میں جوتا گیلا ہوگا یا ماربل پر ہی کوئی پانی پڑا ہوا ہوگا تو سلیپ ہونے کے چانسیز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لیے اس میں یا تو اس کے اسٹیپس الگ آتے ہیں الگ آتے ہیں یا پھر اس کے اندر کوئی ایسا کام کروا کوئی ایسی لائنیں بن جاتی ہیں جو خوردر اپن آ جاتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ پاؤں جمتے آپ کے پاؤں سلیپ نہیں ہوں گے اس کی مار بڑی سخت ہے کبھی سر پھٹ جاتا ہے تو کبھی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اچھا اس میں خدا نہ کہتا بچے گر گئے کیونکہ بچے تو اترتے اترتے کیا یہ پدکتے ہیں نا یہ یو بھاگیں گے تو یو بھاگیں گے اگر بچہ تو بہت تکلیف ہو جائے گی لہذا یہ ایک احتیاطی تدبیر میں آپ کو ارض کرنا چاہ رہا تھا کہ اول تو جب بھی اس طرح کی کوئی سٹیپس بنائے بھلے یہ دو سٹیپس بنا لیں تین بنائیں چار بنائے جتنے بھی بنائے آپ زینے ٹائپ کے گھر میں بھی عموماً چھوٹے موٹے زینے اس طرح بنائے جاتے ہیں بلڈنگوں میں بنائے جاتے ہیں بلڈر کو کہہ دیں آپ خود سوچ لیں کہ بلڈر تو بنا کر چلا جائے گا چڑنا اترنا آپ لوگوں نے ہے اگر اس پر کوئی مٹی پڑی ہوئی ہوگی بجری پڑی ہوئی ہوگی تو آپ کا پاؤں سلیپ ہو جائے گا تو اس طرح کے پاؤں سلیپ ہونے کی وجہ سے فریکچر ہو جانے کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کے سر میں چوٹ لگ جانے کے یا پھر خدا نہ نخواستہ اگر کمر ریڑھ کی ہڈی پر کوئی چوٹ لگی تو بہت بری چوٹیں لگتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک تکلیف ہو جاتی ہے پھر ایسا نہیں کہ تکلیف ہو گئی تو کوئی لوگوں نے بدل دیا ارے نہیں نہیں تم کو سنبھل کے اترنا چاہیے تھا وہ چیز وہیں کہ وہیں پڑی ہوئی ہے تو اس پر یا تو کوئی دھاڑیاں بنا لیں یا پھر سٹیپ ہی وہ لگائیں جو سلیپ نہ ہوتا ہو یہ ایک مدنی پھول آپ کو بیان کرنا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد و سلو البیب آج ایک وظیفہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ میں انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا یہ امیر سنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو مینڈک سوار بچھو بچھو اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 26 پر یہ ایک جو کچھ وظیفہ لکھا ہے ہو سکے تو یاد کر لیں یا یہ رسالہ لکھ لیں یا اس کو کمپیوٹر سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یہ ہمارے جو مدنی مرک عالمی مدنی مرکہ فیضان مدینہ موتقف اسلام بھائی وہ بھی چاہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں اور یہ رسالہ مخت المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں یہ جو وظیفہ ہے نا یہ ہے دکان مکان خاندان اور سامان کی حفاظت کے پانچ اعمال سبھی کچھ کور ہو گیا دکان مکان خاندان اور سامان ان کی حفاظت کے پانچ اعمال ہیں نمبر ایک دکان یا مکان یا مال یا اسباب پر روزانہ یا اللہ پڑھ کر انچاس بار پڑھ کر فورٹی نائن ٹائم بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی اللہ بہت اللہ آسان, آسان ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے دکان یا مکان یا مال یا اسباب پر روزانہ فورٹی ٹائم پڑھ کر آپ کر دیں انشاءاللہ شاء سے حفاظت رہے گی یہ ایک ہو گیا بہت آسان ہے یا اللہ ہو فورٹی نائن ٹائم لکھ لیجیے دوسرا لاح او لاح او یہ بھی بہت آسان ہے سکسٹی نائن ٹائم انہتر بار سکس نائن کاغذ پہ لکھ کر یا لکھوا کر فریم بنوا کر مکان یا دکان وغیرہ میں لٹکا دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ وہاں آئے گا اور اگر پہلے سے ہوگا تو بھاگ جائے گا اللہ. کتنا آسان ہے لا الہ الا اللہ سکسٹی نائن ٹائم تیسرا بہت آسان وہی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اگر استعمال کی چیزوں پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی اور برکت بھی اب اس میں تو کوئی گنتی بھی نہیں لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ موبائل پر لا الہ الا اللہ کسی ٹیبلٹ پر لا الہ الا للہؤ کسی بھی چیز پر دم کر دیں آج کل موبائل وہ چھینے جا رہے ہیں رقم ہے پیسے ہیں ہاں جیسے یا ایک اور وظیفہ یا جری لو جی جی یہ بھی پڑھ کر دم کرنا شاید سات بارے کتنی باریں یادی ہیں دس بار یہ کہہ رہے ہیں علم خیر ایک اور وظیفہ چوتھا ہر قسم کی چیز کے لین دین یعنی لینے اور دینے سے پہلے یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام یا زل جلالی والاکرام اکوروم اکیس بار ون ٹائم پڑھنے کی جو عادت بنا لیں گے وہ انشاءاللہ اس معاملے میں نقصانات سے بچے رہیں گے یہ بھی کئی اس طرح کو پتا ہوتا ہے یا غل جلالی والاکرام یا جلالی یہ بھی پڑھنے کی ہے کہ کس بار پڑھنے کی جو عادت بنا لیں وہ انشاءاللہ اللہ اس معاملے میں نقصانات سے بچے رہیں گے ایک آخری وظیفہ جو پانچواں تھا وہ بھی لا الہ الا اللہ پر لا الہ الا اللہ سسٹی فائیو ٹائم پینسٹھ بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاءاللہ ظالموں اللہ کے ظلم سے محفوظ رہے گا اللہ اب آپ غور کر لیجئے کہ دکان مکان خاندان اور سامان دکان مکان خاندان اور سامان ان کی حفاظت کے پانچ امال اس میں پہلا عمل اللہ اللہ پڑھنا ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی اس میں سے تین ایک دو اور تین تین وہ ہیں کہ جن میں لا الہ الا اللہ اور ایک وہ ہے جس میں یا زل جلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے تو یہ جو لکھنے والے ہیں وہ تو اور یوں بھی آسان ہوں گے نا کہ ون ٹائم ایکٹیویٹی ہے ایک دفعہ آپ نے وہ سرگرمی کر لی اور گویا کہ اس کا دکان پر لگا دیا جو میں وہ بھاگ جائے گا آشر سے حصفت رہے گی اور اگر ہوگا تو بھاگ جائے گا انشاءاللہ ان شاء یہ رسالہ بہت پیارا ہے یہ مینڈک سوار بچھو بچھو نام بھی بڑا اس کا جو ہے نا وہ ہے یہ نام ماشاءاللہ امیر میرے سنت اسی طرح کے عطا فرماتے ہیں کہ اس کو لے کر پڑھنے کا بندے کا بیٹے جی چاہے اس میں ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے سر درد سے منٹوں میں نجات جی ہاں اور مختلف بیماریوں پریشانیوں کے روحانی علاج بھی اس میں نقل کیے گئے ہیں شادی کی رکاوٹ کے بھی روحانی علاج ہیں اس طرح مطلب مقدمہ جیتنے کے لیے بھی اعمال ہیں تو اب سر اب ہر چیز آج تو بیان نہیں ہو سکے گی لیکن نیت کی ہے کہ اس میں سے کسی اور میں سے کسی اور میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو اوراد و وظائف نکال کر بیان کیے جائیں تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو امت کو فائدہ ہو ہم سب کو فائدہ ہو اور اس رسالے کو بھی میری نیت تھی کہ آپ اس کو لیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مزید فوائد حاصل ہوں گے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ آج کا یہ سلسلہ بڑا پیارا سلسلہ ہے نگران شبہ سے میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور سگریٹ پیتے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ مدنی فلینائیں فرما دیجئے کہ ان کا روزہ ہوگا یا نہیں محمد امین اطار چادگاہ بنگلہ دیش سے ارد کر رہا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سلسلہ پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا سوال میں امیر سنک کی طرح بڑھا دیتا ہوں ماشاء اللہ ان شاء اللہ باپا چائے پیتے پیتے بھی جواب دے دیں گے افطار میں چائے پینے سے بھی روزہ ہو جائے گا روزہ افطار ہو جائے گا اس طرح سگریٹ بھی کسی نے سگریٹ سے روزہ افطار کیا تو افطار تو ہو جائے گا اب فضیلت نا فضیلت ایک الگ ٹاپک ہے اگر سورج ڈوب گیا اور پھر سگریٹ پی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو روزہ ہو جائے گا شہری کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ اذان ہو رہی ہے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں اچھا شہری میں تو شہری میں یہ ہے کہ اگر اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہو رہی تھی تب تو ذرا روزہ نہیں ہوگا اور اگر اذان سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے شروع ہو گئی تھی اور اس وقت اس نے سگریٹ پی اور صبح صادق سے پہلے پہلے اپنا پینا جو تھا وہ ختم کر لیا تو روزہ ہو جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اذان جو ہے وہ سہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے اذانوں کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھو نا روزے میں اذان نہیں ہوتی روزے میں جماعت نہیں ہوتی روزے کا تعلق مسجد میں جا کر کسی امام کے پیچھے روزہ رکھنا نہیں ہوتا روزہ روزہ ہے نماز نماز ہے تو روزے میں کوئی اذان نہیں ہے جدید پشتی یہ غلط فہمیاں چلی آ رہی ہیں کہ لوگ روزہ بس بند کرتے ہیں شاعری کے بعد جب اذان ہوتی ہے اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ روزہ بند نہیں کرتے کھلا چھوڑ دیتے کہ ازان کا وقت تو دار فجر کا ہی ہو تو روزے کا تو ختم ہو چکا ہے یہ عوامی مسٹیک ہے ماشاءاللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر اور دعوت اسلامی کے ذریعے اس کو جتنا ہم نے بیان کیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید ہزاروں یا لاکھوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا ایک نے مدنی ماحول میں آئے ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہمارا بنے گا کیا اور اتنی عمر ہو گئی اور ہم نے تو کیا ہی, ہی, ہی ہے وہی ازان کے دوران بھی کھانا ہے روزہ بند کرنا ہے تو ہمارے ان روزوں کا کیا ہوا سوال کیا تھا مجھ سے تو ظاہر ہے بغیر ایسا ہی کیا ہے اس نے کہ وہ ازان فجر کا وقت شروع ہونے پر ہوئی ہے جیسے کہ ہوتی ہے تو پھر تو یہ اتنے روزے تو نہیں ہوئے نہیں کہ آپ حساب لگائیں ذن غالب کریں کہ کتنے روزے اس طرح آپ نے ضائع کیے اذان کے ساتھ کہ جو اذان فجر کے وقت میں دی گئی اس کے حساب سے قزا کرنے پڑیں گے اور ان کی تعداد سو ہو یا ہزار ہو یا بارہ سو ہو یہ سارے روزے جو ہیں یہ کدا کرنے پڑیں گے دیکھو یہاں یہ جواب نہیں چلے گا کہ مسئلہ پتا نہیں تھا اللہ معاف کرنے والا ہے آپ کو رستے کا پتا نہ اور جیب کٹ جائے تو کیا بولو گے رستہ پتا نہیں تھا جیب میری تو جیب واپس بھر جا جیب تھوڑی بھرے گی لوگ پاگل خانے کو فون نمبر فون کریں گے کہ یار اس کا جیب کٹ گئی تو اس کا دماغ بھی خراب ہو گیا اس کو بند کرو جلدی ارے تو پتا نہیں تھا تو کیوں پتا نہیں تھا کھانے کا پتا ہے منہ میں نہیں والا ڈالتے ہیں ناک میں نہیں ڈالتے ہیں پتا ہے نا کہ منہ سے کھایا جاتا ہے ہر چیز کا پتا ہے نوٹیں گن آتی ہیں کہاں اور کس سیزن میں زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے سارا پتا ہے نہیں پتا تو نماز روزوں کا پتا نہیں ہے اللہ اس لیے یہ فرض علوم میں سے کہ ان کی معلومات ہو ضروری مسائل جاننا فرض ہیں نماز کے روزے کے زکات کے حج جس پر فرض ہوا اس پر حج کے اور زکوت بھی جس پر فرض ہوا فرض ہوئی اس پر ٹھیک ہے نا تو جن پر نماز روزے فرض ہیں ان کو نماز روزے کے مسائل معلوم ہونے فرض ہے تو زکات تو چلو سب پر فرض نہیں ہوتی لیکن روزہ جو ہے وہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے اسی طرح نماز زکوٰۃ کے لیے الگ شرائط ہیں حج کے لیے اس سے الگ شرائط ہیں حج بھی ہر ایک پر فرض نہیں ہوتا تو جب جب فرض ہونا تو اس کے مسائل جاننا سیکھنا فرض ہے جس پر روزہ فرض ہے اس پر یہ سیکھنا بھی فرض ہے کہ روزہ کب کھلے گا اور کب بند ہو یہ بند ہونا ہماری اصطلاح ہے ہمارا کوڈ یہ حدیثوں کا کوڈ نہیں ہے بس کھانا پینا پانچ دس پندرہ منٹ پہلے آدمی اطمینان سے کھا پی کر بس ہو ٹھیک ہے اپنے الفاظ میں روزہ بند کر لے بس بول جائے کھانے پینے کو اسی میں آفیت ہے تو وہ آپ کو بتائے کوئی کہ یہ پیالے میں کسٹرڈ پاؤڈر جمع ہوا ہے کریم بھی ڈالی ہوئی ہے اوپر اور وہ انگن ناس کے پیس بھی ہیں آپ کی پسند کے پھل کے ٹکڑے بھی ہیں لیکن دیکھو یہ بیچ میں جو ہے نا سینٹر میں اس کے تھوڑا پوائزن ہے تھوڑا سا ہے جان نہیں لے گا مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد کر دے اور نچا دے آپ کو پیٹ کے درد سے کیا خیال ہے آپ کا اگر مر مر کے بھی کھائیں گے تو تھوڑا سائڈ سے کھائیں گے آپ حقیقت حقیقت یہ کہ آپ پیالے کو ٹچ بھی نہیں کریں گے نہیں بھائی وہ زہر نقصان کرے گا میرے کو تو آپ کو پتا ہے کہ فرض معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہے جہنم کا عذاب ہے جہنم کے عذاب کا حقدار بنتا ہے جو فرض علوم نہیں جانتا تو اس لیے وہ جتنی بھی دنیاوی مصروفیات ہیں اس پیالے کی طرح اس کو سائیڈ پہ رکھ کر پہلے علم دین فرض علوم حاصل کرنا چاہیے اور جو اللہ کے نیک بندے وہ کرتے ہیں یا دنیاوی مصروفیات میں سے بہت سارا وقت نکال کر وہ اس کو سیکھتے وہ سیکھنا ضروری ہے دنیاوی مصروفیات یہ عذر نہیں ہے وہ دکانداری ہے تو نوکری ہے وہ بھی چلتی رہے سائیڈ میں لیکن اتنا وقت نکالنا ضروری ہے کہ جس سے بندہ فرض علم حاصل کر لے واللہ تعالی علم علم عز و جل و صل اللہ علی اللہ بہت مفید اور تفصیلی جواب ابھی ہم نے امیل سنت سے حاصل کیا ہے موقع ہے ابھی وقت ہے ماہ رمضان کی بابرکت گھریاں ہیں ایک وقت وقفہ ملتا ہے جس میں آپ سگریٹ اس طرح کی اور چیزیں چھوڑ رہے ہیں اس سے, اس سے فائدہ اٹھائیے کہ یہ ایک مہلت ملی ہے نارملی طور پر آپ ان اوقات میں بھی سگریٹیں پیتے ہوں گے یا پان گٹ کے کھاتے ہوں گے لیکن روزے کی حالت میں آپ اتنا ٹائم نہیں کرتے تو یہ قدرتی طور پر آپ کو ایک فرض ہے روزے ہم پر موقع ملا ہے کہ اتنے ڈیوریشن میں بارہ تیرہ چودہ گھنٹے آپ نے اس چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس کو آپ بولو کہ یار افطار کرتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے تھوڑے دن تک کوشش کرے انشاءاللہ ہو جائے گا اور عبادت کی طرف کمر باندھے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو کیا ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو خلد کے در کھل چکے خلد کے در کھل چکے اور اچھا یہ اب مس ہو گیا ہے اب پڑھ اس کا صحیح ہے آ گیا رمضان آ عبادت پر کمر اب باز لو آ گیا رمضان عبادت, عبادت پر کمر اب باز لو لے لو ہے جلد یہ فیض لے بہت سارے جھنڈے کہاں چھپا دیے لوگوں نے دیتے نہیں بیچاروں کو ایسے موقع تھوڑا جھنڈے لے رہے نا اس میں اظہار مسرت ہے یہ گھر نہیں لے جانے ہوتے ہو یہیں رکھنے ہوتے ہیں ہو بدنی چینل ہی کی مل کے وہ ان مانوگر